براہ مفین الله یتی بشم من المشرق یتی بشم سن المشرقی کفارو اللہ دل قوال اس لیے آیا کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ عرشا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ماننے والوں کو مومنین کو اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور کافر جو ہیں شیطان تاغت جو ہیں وہ اپنے یاروں کو نور سے نکال کر اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں تو اس پورے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے دو اہم مثالیں بیان فرمائی کہ اللہ تعالی اندھیرے سے نور کی طرف کیسے لے جاتا ہے اور شیطان اور طباغ جو ہیں وہ نور سے اندھیرے کی طرف کیسے لے جاتے ہیں ایک تعلق یہ ہوا اس پورے رقو کا پچھلے مضمون کے ساتھ اور دوسرا جو ہے وہ تعلق یہ ہے کہ پیش اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کرنے کا اور جہاد کے لیے مال خرچ کرنے کا حکم دیا جی پورے ڈو کے اندر جو تین قصے بیان ہونے جا رہے ہیں ایک قصہ شیطان کافر پلید لوگ جو ہیں وہ نور سے اندھیرے کی طرف کیسے لے جاتے ہیں ان کا اور اس میں بھی تذکرہ موت کا ہے اور آگے جو دو قصے بیان ہو رہے ہیں ان میں بھی تذکرہ موت کا ہے تو اس میں یہ بیان کر دیا گیا واضح کیا گیا کہ مرنا تو ہے ہی, ہی ہے کہ نہیں تو بندہ کیوں نہ جہاد میں مرے مرنا تو ہے ہی ہے تو پھر کیوں نہ بندہ مال جمع کر کے ایسے جناب اپنے آپ کو مال کو بعد میں وپار بنا جائے تو کیوں نہ وہ مال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس کے جہاد کے لیے دیتے یہ یعنی کہ دو طرح کے تعلق جو ہیں وہ پیچھے اور تیسرا تعلق اس پورے رکوع کا وہ یہ بنتا ہے کیونکہ اسلام کے اساسی عقائد جو ہیں وہ تین ہیں سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے پھر عقیدہ نبوت ہے پھر عقیدہ معاد یعنی قیامت کے دن اٹھنا ان نقلام علم سے عقیدہ رسالت بیان ہوا عقیدہ نبوت بیان ہوا آئے تو میں رفتبارک و تعالیٰ نے آیا وہ بیان کیا عقیدہ توحید بیان کیا اور یہاں پر اس پورے رقو کے اندر عقیدہ آخرت یعنی مرنے کے بعد اٹھنا بیان ہو رہا ہے چوتھا تعلق اس پورے رقو کا پچھلے مضمون کے ساتھ یہ ہے کہ آج لوگ کرسی میں رب تبارک و تعالی نے فرمایا اپنے لیے الحائی القیوم اللہ تبارک و تعالی ہائی بھی ہے اور قیوم بھی ہے جی تو اس پورے رقوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی اسی الحائی القیوم کی توضیع فرمائے گا بے اسی کی وضاحتوں میں یہ چار تعلق جو ہیں پچھلے مضمون کے ساتھ یہ روز روشن کی طرح واضح ہو گئے اب دیکھیں یہ آیا مبارکہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اس بندے کی مثال بیان فرمائی جو نور سے اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے جو نور سے اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے حضرت سید اللہ بڑا ہی ملا نبینہ کے دور مبارک میں نمرود بدتدین اب بادشاہ تھا عراق کا کہاں کا عراق جی کا بادشاہ تھا بابل بابل کہتے ہیں ای بابل ابے کو کہتے لبے ہیں اے اے تو بابل, بابل یہ علاقہ تھا عراق کا کربلا کی طرف جائیں تو راستے میں پڑتا ہے تو یہ بابل علاقہ تھا یہاں کا یہ اس کا آج بھی وہاں پہ محل موجود ہے اس کی کھنڈ رات پڑے ہوئے ہیں اور تھوڑے سے ٹیمیں بھی موجود ہیں تو یہ بادشاہ وہاں کا یہ اپنے آپ کو خدا تھا اور جو بھی لوگ اس کے پاس آتے جیسے ہمارے ہاں کسی کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم تو اس آ کے لوگ سجدہ کرتے تھے اسے سجدہ کرتے تھے اسے خدا کہتے تھے اسی طرح کر کے چینل میں ہوتا تھا اور دوسرا کی رب تبارک و نے قرآن میں بیان فرمایا فرعون کا فرونی جو ہے مصر کے اندر جو حاکم ہوتا تھا اسے رب آلہ کہتے تھے اور نوزال ہے یہ نمرود جو تھا یہ بابل کے اندر یہ اپنے آپ کو اس پوری قوم جو ہے وہ تاروں کی پوجا کرتی تھی اور تارے ان کا بھی تاروں میں بھی بڑا رب جسے کہتے تھے وہ سورج کو کہتے تھے کسے کہتے تھے سورج کو کہتے, کہتے تھے وہ رب آلہ ہے اور جو حاکم ادا اسے سورج کا اوتار کہتے تھے سورج کا اوتار اوتار جیسے ہم مذر کہتے ہیں نا فلاں فلاں کا مذر ہے فلاں میں فلاں دکھتا ہے وہ یہی کہتے تھے کہ نوز بلن ذالک یہ جو اوتار ہے ہمارا یہ نمرود یہ اوتار ہے سورج کا اور سورج ہی خدا ہے کہ اسی نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے نوز بل ذالک تو رب تبارک و تعالیٰ نے سایہ کریمہ کے اندر اس نمرود کا اس کی ربوبیت کے دعوے کا ابراہیم السلام کے ذریعے جو تار پور کھولا گیا نا اسے بیان فرمایا سبحان اللہ تبارک <تصفيق> و تعالیٰ نے ارشا فرمایا الم <تصفح> تراہی فرمایا کیا تو نہیں دیکھا اس شخص طرف جو ابراہیم کے ساتھ اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا اللہ الملک وہ بدماشی اس لیے کر رہا تھا کہ اللہ نے اسے حکومت عطا فرمائی تھی حکومت ملی تھی اسے تو وہ بدماش بنا پھرتا تھا اپنے آپ کو خدا کہنا پھرتا تھا اور رب کے نبیوں سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہو گیا ابراہیم علیہ السلام سے لڑنے لگا وہ خلا کے کائنات نے یہاں ارشا فرمایا اللہ Arrow位 اکبر یہ ذہن میں رہے مسئلہ یہاں پہ ضمن کے سارے نبی جو ہیں ان کی لوگوں کے ساتھ لڑائی رہی ہی رب کے لیے کس کے لیے رہی ہے رب کے لیے لڑائی رہی ہے حضرت ابراہیم ہیم علیہ السلام کو دیکھیں نمرود نے کہا میں رب ہوں تو ابراہیم علیہ السلام اس سے لڑے فرعون نے کہا میں رب ہوں تو حضرت موس علیہ السلام اس سے لڑے ہیں جی باقی جو انبیاء کرام علیہ مسات السلام ہے سب کی دعوت یہی تھی اتق اللہ فاتیون رب سے ڈرو اور میری بات مانو فا بدون رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو رب تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے خدا تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو یہ ربت بارک و تعالیٰ نے نبیوں کے نبیوں کے تسر سے یہ ایک پیغام لوگوں تک پہنچایا تو رب تبارک و تعالیٰ کے سارے نبی لوگوں سے جو لڑے ہیں کس لیے لڑیں کس لیے, لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کیونکہ رب تعالیٰ نے رشا فرمایا میں کیا تم نے دیکھا نہیں ہے اس بندے کی طرف جو ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں لڑ رہا ہے اس کے لیے لڑ رہا ہے رب کے لیے رب کے لیے لڑ رہا ہے رب کے لیے مطلب رب تبارک کو ہوتا ہے توحید کے لیے ربت بار کو ہوتا کہ ذات شان عزمت شفات کے لیے ابراہیم علیہ السلام لڑے میں <تصفح> تو اپنے آپ کو خدا کیوں کہ خدا تو میرا رب تبارک کو ہوتا ہے عبادت کے لائق تو وہی ہے سجدے کے لائق تو وہی ہے تمام تعظیمیں عبادتیں ساری کی ساری اسی کے لیے تو کون ہوتا ہے اپنے آپ کو سجدہ کروانے والا یہ تو اپنے آپ کو رب رب اعلیٰ کہتا پھرتا ہے کیوں ابراہیم علیہ صحت کی لڑائی ہے کی لڑائی ہے ابراہیم علیہ السلام کی لڑائی ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے ابراہیم ابراہیم علیہ علیہ علیہ السلام السلام السلام صرف نہیں حضرت سے لے کر میرے علیہ السلام تک سب نبیوں کی دعوت یہی ہے اور اسی دعوت کی وجہ سے ان کی لڑائی اسی دعوت کی وجہ سے اب بتائیں اکال علیہ السلام نے مکہ میں کیا کیا تھا یہی نہیں کیا دعوت یہی تھی نا مزدور کی اکلے سامنے مکے میں فرمایا اللہ اکبر قربان جائیں اکلے سامنے مکے میں پتا کیا فرمایا سامنے لا لاہے کوڑ لا لاہ لو اکلے سامنے فرمایا کہ لائی لاہ اللہ, لا اللہ پڑھ لو اے, کامیاب ہو جاؤ گے یہ مکے کی دعوت ہے اور مدینے میں دعوت کیا تھی اکل اللہ پڑھ لو اور مجھ سے تمہارا خون بھی بچ جائے گا تمہاری ہر چیز بچ جائے گی تمہارا مال بھی بچ جائے گا تمہارا خون بھی بچ جائے گا یہ اکلام کی مدینے کی دعوت ہے اور مکے کی دعوت سناتے ہو لوگوں کو مکے کی مکے کی مثالیں دیتے ہو مدینے کی مثالیں کیوں نہیں دیتے مکے میں آکل شام میں تلوار نہیں اٹھائی تو فرمایا حضور نے لا الا پڑھ لو صرف پڑھنے سے کامیاب ہو جاؤ گے اور مدینے میں کیا فرمایا حضور نے اے باقی بھی سارے حکامات دیے اور آک علیہ السلام اللہ پڑھ لو تو مجھ سے اپنا سارا کچھ بچا لو گے ہاں میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر پھر آق علیہ السلام نے بھی وفا کیا بدر بھی پھر آک علیہ السلام حنین بھی تشریف لے گئے اتنا سفر کر کے پھر آق علیہ السلام مدینے سے تبوک کا سفر بھی حضور نے کیا, کیا بلد بلد بلد کیسی بات ہے جی اے اللہ اکبر کبیرہ تو یہ دیکھیں ربت بارک و کے نبیوں کی لڑائی رب تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کی جد و جد وہ رفت بارک و تعالیٰ کی توحید کے لیے ہے کس لیے ربطع رب کی توحید کے لیے ہے اور رب تبارک و تعالیٰ نے جو لوگوں پر عذاب نازل کیے وہ کس لیے تھے یہ تفصیل نموس رسالت میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ انہوں نے جب وہ شرک کر رہے تھے نا شرک پر عذاب نہیں آیا انہوں نے شرک کیا ربی رب بھیجا سمجھانے کے لیے انہوں نے جب رب کے نبیوں کی بےدبی کی تو رب نے عذاب بھیجا رب نے عذاب بھیجا اس سے ثابت کیا ہوا کہ رب کے دشمنوں سے لڑنا ذرا غور کریں رب کے دشمنوں سے لڑنا یہ رب کے نبیوں کی سنت نہیں رب کے دشمنوں سے لڑنا نبیوں کی سنت. نبیوں کی سنت اور نبیوں کے دشمنوں سے لڑنا یہ رب کی سنت رب نے عذاب بھیج اللہ کبیر جیسے اللہ تبارک میں اللہ تبارک میں رب پر میں خود ہی لانے جنگ کر رہا ہوں اس کے خلاف تو سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ رب سے رب تبارک وطالعہ کے دشمنوں سے لڑنا یہ نبیوں کی سنت ہے اور رب تبارک وہ تعالیٰ کے نبیوں کے دشمن سے لڑنا یہ رب کی سنت ہے, سنت ہے <سؤال> نہیں سمجھا آیا مسئلہ <سؤال> اب بتائیں کتنے <سؤال> مولوی بےچارے <بھی> کتنے <سؤال> پیر ہیں بےچارے <بھی> کتنے <سؤال> مسلمان ہیں بےچارے <بھی> بھولے <سؤال> بھالے ہیں <سؤال> جو نہ رب کے لیے لڑ رہے ہیں نہ رب کے نبیوں کے لیے لڑ رہے ہیں رب کے دشمنوں سے لڑنا رب کی سنت رب اتبار نبیوں کی سنت نبیوں کے دشمنوں سے لڑنا یہ رب کی سنت یہ دونوں سنتیں جس بندے میں نہ نہ ہوں یار وہ بھی کوئی بندہ ہے جو بندہ ان دونوں سنتوں میں کسی ایک پر بھی عمل نہ کر رہا ہو آج بندے کے گھر کے ساتھ مشرق رہتا ہو زندگی ساری کبھی اس کی اس توحید پر لڑائی نہ ہوئی ہو جب بھی لڑائی ہوئی ختم پہ درود پہ گرمی پہ ان چیزوں پہ لڑائی ہوئی ہو ختم روندیوں سے ہی کو کہتے ہیں وہ ختم کو کہتے ہیں بتائیں بھئی بتائیں بھئی وہ کس کھاتے کا مسلمان ہے الحمد اتنے حوصلے والے شفیق تھے اتنے کریم تھے اتنے بااخلاق تھے باوجود اس کے رب تبارک و کی توحید کی جب بات آئی نا جی آپ نے سب سے پہلے یہ دعوت کا کام اپنے گھر سے شروع کیا با با با اپنے چچے کو پکڑا اس کا ہاتھ پکڑا جو بت بنا کے بیچے کرتا تھا بت تھا وہ سانے تھا بتوں کا بت بناتا تھا بنا کے خود پھر اونچہ مانگتا تھا تو ہی دے دے مجھے کچھ تو وہ سب سے پہلے اسے ٹوکا اس کے بعد پھر اپنی قوم کو ٹوکا یہ عوامی دعوت تھی پہلے دعوت وہ تھی جو گھر کی دعوت تھی دعوت بیتی پھر دعوت عمومی لوگوں کو جا کے دعوت دی عوام کو اس کے بعد جا کے تیسرا درجے ابراہیم علیہ کی زندگی میں آیا کہ آپ بادشاہ تک جا پہنچے حاکم کے بعد جب گئے ابراہیم علیہ دعوت جی لوگوں تک پہنچی نہیں دی تو لوگوں نے جا کے شکایت کی کہا کہ وہ ایک بندہ ابراہیم نام کا اٹھا ہے وہ تو تجھے خدا ہی نہیں مانتا اسے خطرہ ہوا کہیں یہ نہ لوگ اس کے ساتھ مل جائیں بابا میری حکومت جاتی رہے اس نے بلایا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں ابراہیم علیہ السلام نے میں بھی ٹھیک ہے ہم جائیں گے کام تو ہمارا دعوت کے اگر وہ خود ہی بلا رہا تو ہم سنائیں گے وہاں جا کے بھی ہیں وہاں جا کے بھی ہم سنائیں گے اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو اس نے کہا تو جس خدا کی دعوت دیتا پھر تجھے رب کے کی کوشش کر رہا ہے وہ کیا کرتا ہے اس کی طاقت بتا اس کی پاور بتا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے جو مارتا بھی ہے جو جاتا بھی ہے آگے سے نمرود نے ایک بندہ وہ تھا جس کو دونوں کو بلایا اس نے کہا ہاں جی یہ اس نے کہا یہ بندہ واجب القت ہے اسے لٹکایا جائے گا اس نے کہا اسے چھوڑ دو دوسرا بندہ اس نے کہا اسے اس کو معافی ہو گئی ہے یہ بڑی ذمہ ہے اس کو عدالت نے اتنے سالوں بعد باعزت بری کر دیا ہے اس کے مرنے کے بعد بھی اسے یہاں ہو جاتے ہیں ویسے زندگی میں کر دیا تھا اسے بری کر کے مارا یہاں مرنے کے بعد باعزت بری کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ اسے بری کر دیا گیا ہے عدالت کی طرف سے کورٹ کی طرف سے تو اس نے کہا کہ اسے کی گردن اتار دو یہ دو لکن کرنے کے بعد ابراہیم علیہ سید اسلام کو کہنے لگا ہاں دیکھا پھر ہے جو مرنے والا تھا اسے زندگی دے دی, دی اور جو زندہ رہنے والا تھا اسے مار دیا میں نے یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں یہ تو کام میں کرتا ہوں یہ کام کرنا تیرے رب کی شان کیسے ہو گئی اب اس احمد کو یہ نہیں سمجھ یہ سے نا اس بات کی تقریر کیا ہے اب اس پاگل کو یہ سمجھ نہیں آئی یہ علیہ السلام نے بہت بڑی بات کی تھی اسے کہ میرے رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے جو جلاتا بھی ہے اب اسے عقل ہوتی تو وہ سمجھ جاتا کہ میں خدا ہوتا تو ظاہری بات ہے مجھ سے پہلے بھی تو یہاں کو گزرا ہے وہ اس کا باپ ہو یا کوئی اور بادشاہ ہو یہ اس کی جگہ ہے وہ بھی تو آپ کو رب کہلاتا تھا تو پھر وہ کہاں ہے یہاں یہ کہاں یہ کیوں آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی بات کیا وہ پاگل تھا پاگل سمجھتے ہیں بھلا کو بات کو یا پھر جان بوجھ کے الجھا رہا تھا بات کو وہ کیونکہ معاند تھا انعد تھا اس کے اندر تو اس لیے اس نے بات ماننے کی طرف نہیں آیا آگے سے اس نے کٹ ہوئی کرتے ہو دو بندوں کو بلا لیا کہ یہ زندہ کرنا یہ نہیں ہے وہ تو زندہ چھوڑنا ہے اسے زندہ کرنا تو وہ ہوتا ہے جس میں جان ہی نہ ہو اس کے اندر جان ڈال دینا ہے یہ ڈکس پڑا ہے اس کے اندر جان آ جائے یہ زندہ کرنا نا بالکل یہ ایٹ ہے یہ پتھر ہے اس کے اندر جان آ جائے یہ زندہ کرنا ہے ایک زندہ بندے کو چھوڑ دینا ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں یہ زندہ کرنا کیسے ہو گیا بتائیں زندہ بندے کو مار دینا یہ مارنا بندے کے بس میں نہیں ہے کہ نہیں اور بندے کا ایج تو وہاں ظاہر ہوتا ہے کہ ظاہر یہ ہے گلا کٹنا کٹنے کے بعد بھی اس کے بس میں ہو اس کی روح نہ نکلے پھر تو مانے کہ اس کے اس کو قدرت ہے جب یہ بات ہی نہیں قدرت کی بات آئی تو بات یہ ذہن میں رکھیں عربی کا ایک علماء کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے قدرت کے ساتھ جو ہے وہ کس کے ساتھ ہوتی ہے کے ساتھ ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ بیٹھا ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بیٹھنے پر قادر ہے یہ بیٹھنے پر قادر ہے نہیں سم بڑا مسئلہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹھنے پر قادر ہے کیوں بیٹھنے پر قادر تو تب ہوتا یہ اٹھنے پر قادر ہوتا یہ اٹھنے پر قادر نہیں ہے تو لہذا بیٹھنے پر قادر ہے نہیں ہے یہ بیٹھنے پر مجبور ہے کادر ہونا اور شاید کیونکہ قدرت کا تعلق زدہ کے ساتھ ہے سمجھ بڑھ رہا ہے مسئلہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے یہ لوگ مراک بیٹھے ہیں انہوں نے سمجھ کو نہیں نے توانج نہیں ٹیک ٹیک تو بھی چھوڑا بیٹھا با کی کر رہے ہیں لدے بندہ پتر ٹیک لگا کے نہیں سنی دوں گا ہاں علما نے بیان کیا ہے کہ عالم سنے ذرا بُڑھے ہوں مجبوری ہے ان کی وہ مسئلہ نہیں عالم جو ہے نا عالم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں مفتی صاحب ان سے مسئلہ نہ پوچھا جائے کیونکہ ٹیک لگانے کی وجہ سے سشی پڑھ سکتی ہے کچھ اور پڑھ سکتا ہے انہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے ذہن جو ہے نا اس میں عید ملال آ سکتا ہے کسی بھی طرح کا تو میں کچھ کچھ پوچھو گے وہ ہاں نام میں جواب دے دیں گے بعد میں آپ حرام میں مبتلا ہو جائیں گے, پھر کیا بنے گا آپ کا تو اس لیے ضروری ہے کہ جب بالکل بیٹھے ہوں ایکٹیو ہو کے بیٹھے ہوں جو ایکٹیو کلاس بولتے ہیں ایکٹیو ہو کے بیٹھے ہوں تب مسئلہ پوچھا جائے چلیے زیور وہ بچے اس طرح نہ کیا کریں آپ ہیں آپ جوان بندے ہیں دیکھیں جی تو میں بیان کر رہا تھا آپ کے سامنے بھی قدرت جو ہے وہ زدین کے ساتھ ہوتی ہے کس کے ساتھ ہوتی ہے زدین کے ساتھ ہوتی ہے اب اس بندے کو زندہ بندے کو چھوڑ دینا زندہ بندے کو چھوڑ دینا یہ کون سی قدرت ہوئی قدرت تو یہ ہے کہ بندے کا گلا کاٹ دیا جائے زہری سبب موت کا جو ہے وہ پایا جائے اور پھر تو نہ نکلنے دے پھر وہ زندہ رہے یہ ہے زندہ کرنا اور تو جیل میں پڑے بندے کو جس کو سزا پھانسی ہونی ہے اسے تو جناب چھوڑ دے تو کہے کہ یہ میں نے زندگی دیا اسے یہ زندگی کہاں سے ہو گئی بھائی تو یہ رب تبارک و تعالی نے جو فرمایا کہ فرمایا کہ براہ علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب تو وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو موت دیتا ہے میں تیرا یہ کہنا یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے اچھا مزے کی بات دیکھیں حضرت سید ابراہیم علیہ نبینا اللہ و علیہ السلام نے جب اسے فرمایا آپ نے فرمایا اچھا یہاں پہ ایک بات اور رہ گئی بڑی ضروری غور کرنے والی بات تھی ابھی میرے ذہن میں آئی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں اناطا اللہ الملک اللہ تبارک و تعالی نے جب ابراہیم اتنا بیان کر دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کے کی ٹکر کس سے ہوئی تھی تو بات بیان ہو گئی نمرود سے ہوئی تھی ہے نا نمرود سے ٹکر ہوئی تھی تو یہ بات یقینی طور پر معلوم ہے کہ نمرود سے ٹکر ہوئی تھی لیکن اللہ تبارک وطال نے یہ جو فرمایا نا آتاہ اللہ ملک اللہ نے اسے حکومت دی تھی ملک دیا تھا اللہ اکبر یہ بہت بڑی بات ہے اللہ تبارک و تعالی کے قرآن کا من دیکھیں رب یہ فرما رہا ہے کہ میں نے تو انعام کیا اس پر اسے حکومت دی میری ہی حکومت لے کر میری طرف سے میری ہی نعمت لے کر میرے دشمن بن گیا میری ہی نعمت لے کر مجھ سے ہی حکومت لے کر وہ دشمن بن گیا میرے ہی میری ہی توحید کا من کے روکا میرے ہی برہند سامنے کھڑا ہو گیا آتا اللہ ملک کا مطلب یہی ہے یہ مقصد یہی ہے یہاں پہ آتا ہل ملک لانے کا آپ رب کہنے لگا وہ اس کا مطلب کیا ہے رب فرماتا جس پر میں انعام کروں اس کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی وہ یہ حرکتیں نہ کرے آج جو لوگوں کے پاس جمگٹھا پیروں کے پاس ہے تو ان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ دین کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں وہ چاہے کرما والے ہوں چاہے پور والے ہوں ان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ دین کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ختم نبوت کے محافظین پر گولیاں چلانے والوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں وہ چاہے جناب ملتان کے پیر ہوں چاہے شاہ نمرود ہو چاہے کوئی پیر ہو اس کو یہ بات زیب نہیں دیتی رفت کو بتانے لوگوں کے دل تمہاری طرف موڑے تھے تمہارا کام نہیں بنتا تھا کہ قوم کی ساری عزت اکٹھی کر کے دین کے دشمنوں کے رب کے پیسے یہ دشمنوں کے لیے دشمنوں کے خلاف استعمال کرے نہ کے کے کے کے سب کے رقطبار کے بھائی آج جو مولوی پیر جی رب تبارک نے ربتبارک وطال عزت دی چار لوگ ان کے ساتھ ہیں تو وہ بدماشیں کرتے ہیں کبھی وہ آسام کی عزت کو کافروں کے پاؤں میں رولتے ہیں کبھی دینگ دشمنوں کے پاؤں میں رولتے ہیں کبھی کہیں بیٹھتے ہیں کبھی میں حقیقت کہتا ہوں ایسا بندہ کوئی پیر ہے؟ نئی، نئی. نہیں ہے آپ مان جائیں میری بات کو ایسے بندے پیر بالکل پیر نہیں ہے پیر کہتے ہیں رہنما کو پیر کہتے ہیں رابر کو اور جس بندے کا اپنا رہبر شیطان خان جیسا ہو جس کا اپنا رہبر جو ہے وہ چور آدم ہو سارے کے آدم ہو جس بندے کا اپنا رہبر جو ہے بے نظیر کا پٹھا جس, جس کا وہ رہنما ہو تو بتائیں کیا بنے گا لوگ بیچاروں کو عوام بیچاری کا کیا بنے گا تو خدا کے لیے باز آ جائیں اس کا پیر تو وہ ہے اس کا پیرے تو وہ ہے نوزب اللہ میں جیسے ایک بندہ سویرے سویرے جا رہا تھا کسی بندے نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں اس نے کہا آج میرے پیر صاحب کے کتنے نے میں لڑنا ہے تو میں اس لیے جا رہا ہوں جلدی آج ذرا تو میں نے کہا یار دیکھو کیسی عجیب بات ہے مرید کی توجہ پیر کی طرف ہے کہ پیر مجھے کامیاب کروائے گا اور پیر کی ساری توجہ کتے کی طرف ہے کہ نہیں مرید کی توجہ پیر کی طرف پیر بڑا کرنے والا ہے بعد میں پتہ چلا پیر ہرنی والا ہے پیر کی اپنی ہرنی خراب ہوئی مرید کی توجہ پیر کی طرف ہے اور پیر کی توجہ کتے کی طرف ہے مرید ساری رات دعا, دعا, دعا کر ترا یا مجھے کامیاب کر پیر ساری رات دعا, دعا, دعا کر ترا یا میرے کتے کو کامیاب کر <تصح> <تصح> <تصح> یہی یہ نہیں ہے اور کیا ہے یہ میں آپ کو انتہائی افسوسناک بات بیان کرنے لگا ہوں جس رات یہ مشرف نے تیس ہزار لڑکیاں دوڑائی تھی نا میراتھن ریس میں صرف کچھ پہنا کر لڑکیوں کو نوزو باللہ منزا لے دوڑ لگوائی تھی تو اس وقت اس رات کو جب دوسرے دن دوڑ ہونے تھی اس سے ایک رات پہلے بہت سارے لوگوں نے داتا صاحب جا کے دربار پہ دعا کی دی یا اللہ میری پڑی سب تو اگے ہوئے میری لڑکی سب سے آگے دوڑے ہے اللہ خلانہ تیار کیا پیک رہتا ہے ہاں؟ تو تجھے حکومت چلا گیا رب نے تجھے دی تُو اقوام مرتدہ کا رکن بن گیا اور کافروں کا محتاط بن گیا تیٹو تُو؟ تُو کا جناب رکن بن گیا جا کے رب نے تجھے طاقت دی محمد بن سلمان کو اور تُو، تُو نے کیا, کیا؟ یہودیوں کو مدینے میں داخل کر دیا رب نے مدینے میں سین میں کھول دیے رب نے تجھے طاقت دی تو مکے شریف میں یہ کیا کیا راب نے تجھے حکومت دی پھرتا ہے اللہ اکبر رفت بار کو شاف را جی اب مزے کی بات اور حیران کن بات جو ہے وہ یہ ہے جب ابراہیم علیہ السلام میں کہ میرے رب موت بھی دیتا ہے میرے رب زندگی بھی دیتا ہے تو آگے سے نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں میں زندہ کرتا ہوں موت دیتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے اس کی اس دلیل پر آپ کی اس دلیل پر جو اس نے بات کی تھی وہ بات تو بھی ڈھنگی سی تھی نہ موت اس کے ہاتھ میں نے حیات اس کے ہاتھ میں تو بات بھی ڈھنگی سی تھی آپ کی دلیل like. کو ذلیل رد کیا تو آپ نے پھر دلیل کو صاف نہیں کیا اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے آپ نے پھر دلیل کو صاف نہیں کیا اس کی مزید وضاحت نہیں کی ابراحیم علیہ السلام نے تیری دلیل میں یہ قرابی ہے یہ قرابی ہے میں نے جو بات کی ہے وہ وہی مضبوط ہے نہ بلکہ آگے اس سن بڑی دلیل آئے اللہ اکبر اس سے بڑی دلیل ابراہیم علیہ السلام. اس سے ثابت کیا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام مناظر نہیں تھے مناظر نہیں تھے اور مجادل بھی نہیں تھے مناظر ہوتے تو اس پر مزید دلیل دیتے مجادل ہوتے تو اسی پہ لڑتے رہتے جھگڑتے رہتے لیکن قربان جائیں آپ تھے دائی اللہ بس بس بس دا. دائی دا. کا کام مناظر والا نہیں ہوتا والا بھی نہیں ہوتا. دائی جو ہوتا ہے اللہ اکبر قربان جائیں علیہ السلام کی شان پر آپ کے عظمت پر اور حضور کے دین کے سارے دائیوں پر قربان جائیں بس بس بس اسے بڑی دلیل آئے، یہ نہیں کہ اسے صاف کریں اس پر مزید دلیل دیں نہ آپ نے اس دلیل کو اس دلیل پر دوبارہ بات کرنے کی بجائے آپ نے اگلی دلیل دی اور اس سے بھی بڑی دلیل دی بس بس وہ کیا تھی آپ نے فرمایا میرا رب جو ہے اللہ اکبر آپ نے برمایا دیکھ بھائی کیونکہ وہ بھی خود کو اچھا مزے کی بات دیکھیں آپ پھر دلیل بھی اس کے گھر سے لائے جیسے کہتے ہیں نا بندہ کو بات کرے جی آپ نے یہ کیا جی آپ ہماری طرف دیکھتے ہیں آپ کے ابے نے بھی یہی کیا تھا وہ نمرود اپنے آپ کو سورج کا اوتار کہتا تھا کیا کہتا تھا سورج کا اوتار ہی اس کا دعویٰ حقیقت ایسی نہیں تھی نہ وہ معبود تھا نہ سورج معبود تھا نہ تارے معبود ہے نہ چاند معبود ہے کچھ بھی شہ معبود نہیں اللہ سوائے میرے اللہ کے ہے جی میم اللہ السلام نے فرمایا تو جو دعویٰ کرتا ہے سورج کے اوتار ہونے کا پھر میں تیرے ہی مابود کی بات کر لیتا ہوں تو بھی مابود ہے وہ تیرا آگے مابود ہے میں پھر اسی کی بات کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ میرا اللہ جو ہے اللہ اکبر یا تی بالشمس من المشرق وہ صبح صبح مشرق سے صورتلو کرتا ہے اور تو اتنا ہے تو فاتب ہا من المغرب لے ا کے مغرب لے بسو سبحان اللہ اے لا کے پھر مغرب کی طرف سے فاتب ہا من المغرب نکال پھر مغرب کی طرف سے بس اتنا کہنا تھا ابراہیم علیہ السلام کا رب تعالی میں فبوہت الذي كفر وہ کافر مبہوت ہو گیا ذلیل ہو گیا چپ ہو گیا جواب ہی نہیں ہے اس کے بعد اللہ و اکبر کیسی بات ابراہیم کی علیہ السلام میں پھر ات سر ہیں تو پہ اگر سونے سنار کے اوزار اثر ہی نہ کرتے پھر مارا ہتھوڑا اس کے سر میں لوہاروں والا ہیں مثال مشہور ہے نا 100 سنار کی ایک لوہار لوہار سنارے بیچارے کے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں نتھلی کوکا شوکا ہیں تو وہ ٹوک ٹک ٹک لو سارا دن گھٹکاتا رہتا ہے اور جو لوہار ہوتا ہے وہ ایک ہی ہتھوڑے میں اگر اس کے پاس سامان سنار والا ہو اور اوزار لوہار والے ہوں تو کچھ نظر ہی نہ آئے ہیں اللہ اکبر نے فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام اسلام نے پھر ایسی دلیل دی جو ہتھوڑا بن کے پڑی اس کے سر پر تو فبوحت اللہ دی کفار رب تبارک و تعالی کفر پھر مبوتی ہو گیا کافر مبوت ہو گیا زلیل ہو گیا گنگا ہو گیا ساکت ہو گیا دہرہ ہو گیا اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا کچھ دکائی نہیں دے رہا ایسے چپ ہوا اللہ اکبر اللہ تبارک وطالعے آگے فرمایا واللہ اللہ علاء یا دل میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ابراہیم پاک پیغمبر سامنے کھڑا ہو اور اس کی دعوت ہی بندہ نہ مانے وجہ یہ ہے وہ اللہ لا یہ دل قومت اللہ ظالموں کو ہدایت دیتا ہی نہیں ہے اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا بس اتنے تک آگے انشاءاللہ شاء کل بیان کریں گے